بسم الله الرحمن الرحيم الله بالنام سے شروع جو سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى جن پوری سو یا اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس کے اندازے پر رکھ کر رہ دی اور جس نے چارہ نکالا اسے کچھ سیاہ کر دیا بھیا. اب ہم اب تمہیں, تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے چھپے کو جن ملک الفلو سمن یوں تو پل بل تیوں دنیا ول پھر اب کا سور پور ہم تمہ لی آسانی کا س سامان, سامان کر دیں گے تو تم, تم نصیحت, نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام اگر دے, دے انقریب نصیحت مانے گا جو گرتا ہے, درتا ہے اور اس سے اور وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا میں مرے اور نہ جیے مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بلکہ تم دی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی بے شک یہ اگلے صحیح میں ہے ابراہیم اور موسا کے صحیحوں میں